مل مہی لکدی مر تم ہری سنمالی نر پوری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 بَعض عَوْها هَطَّ رِعايَتُها فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق الله العظيم وعن عمر بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتشف في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه مسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الف لنا رشدنا واعصمنا من اللهم ارنا الحق حقا وارنا باطلا اللهم لما تحب اللهم نعوز بك من فعزنا منها يا رب اللہ اور وہ کی جو پانچویں حدیث ہے اس کے حوالے سے ابھی وہ گفتگو جو ہے چل رہی ہے سورہ ادیب کی جو آیت آج تلاوت کی ہے وہ ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے رحمانیت کی بدعت ایجاد کر لی ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی لیکن صرف یہ لازم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی تو جو ان میں سے صاحب ایمان تھے یا ہوئے ان کا اجر ہم انہیں عطا کریں گے لیکن ان کی اکثریت جو ہے فاصتوں کو مشتمل قرآن مجید میں بے پیکٹ کا لفظ جو ہے وہ صرف اسی ایک آیت میں آیا اور رہمانگیت کے ضمن میں آیا اس زمن میں میں, میں نے اس سے قدر تفصیل بیان کی تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہمارین تھے چونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انہی کے ہم عصر بھی تھے اور ذرا سے سینئر تھے حضرت یحیٰ علیہ السلام ان دونوں پر بھی زہد کا بہت غلبہ تھا دنیا سے بالکل کنارہ کشی نہ شادی کی دونوں نے نہ ہی کوئی لذات دنیاوی سے سروکار اس کے نتیجے میں ان کے جو حواری تھے ان میں بھی یہی رنگ پیدا ہو گیا اور پھر ان کے بعد نسل بادل نسل یہ رنگ اور گہرا ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے راہبانیت کی شکل اختیار کری اس کی دفی کی گئی ہے قرآن مجید میں اور اگرچہ قرآن کے الفاظ بہت سخت نہیں ہیں قرآن کے الفاظ کے اندر کیونکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ پھر انہوں نے پابندی نہ کر سکے وہ جیسے کہ کرنی چاہیے تھی تو گویا کہ ان کے اس ریل کی نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کی نیتیں نیک تھی البتہ احادی سے میں میں پھر بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی آئی بازری سے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تین صحابہ نے ازواجِ متحرات سے رابطہ قائم کیا اور حضور کی نفلی عبادات کے بارے میں دریافت کیا آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اور روزہ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور پھر جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کم ہے ان کی توقع یہ تھی کہ شاید حضور تو اپنی کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں ہو اور افواج متحرات سے آپ کا کوئی سروکاری نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی, دی کہ یہ اتنی عبادت حضور کے لیے تو کافی ہے اس لیے کہ حضور تو معصوم ہے اور اگر اگر اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے نقد غرواہ ماتدم من و ماتا خر تو ان کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہمارے لیے کافی نہیں ایک نے طے کیا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں ہر رات کو پوری رات کھڑا رہوں گا تیسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رہا حضور کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا اور بہت سخت انداز میں سرزرش کی اور ایسا انداز حضور علیہ وسلم کا بڑا غیر معمولی تھا خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر میرے دل میں اللہ کی خصیت ہو لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا رفیع ہوتا ہم نے شادیاں کی ہیں میری متعدد من پرگے بان سنتی فلح سبنی اب یہ ہے بہت سخت ہوتا. جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں خدیت کتنی ہی نیک ہو ظاہر بات ہے کہ جو بھی انہوں نے سوچا تھا وہ نیک نیتی سے سوچا تھا جیسے رہبانیت بھی نیک نیتی سے شروع ہوئی لیکن پھر پڑھتی چلی گئی رضے پر رضا چڑھتا چلا گیا لیکن حضور کی طرف سے نفی جو ہے وہ پھر بہت سخت انداز میں ہوئی ہے آج میں ایک حدیث کی آپ کو سنا رہا ہوں الصب نے مالک نفی بہت آران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کانا یقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے خادم خاص تھے بچے ہی تھے نو دس برس کے کہ ان کی والدہ آ کر حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ کے پاس رہے گا اور انہوں نے پھر پوری حضور کی جتنی حیاتیں دنیا تھی اس میں حضور کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے یعنی یہ ایک دفعہ نہیں کہاں یقول کہا کرتے تھے لات الفصم فعیو شدم علیہ فع نقوم الشد الفسم فشد اللہ علیہ فتع کا بقایا ہُھنفِ ثوام احبد دیار اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی وہ رحبانی تلب لگا ماں قطب نہ <عَلَي> یہ سننے ابھی داؤد کی جوایت ہے دیکھو اپنے اوپر سختی مت کرو یہ عبادات کے ہدے پر ردے چڑھاتے جانا اور یہ تشدد کرو گے تو اللہ بھی تم پر تشدد کرے گا اور جو بھی اس زمرے میں آ جائے گا تم دیکھ لو ان کے جو بقیات ہیں باقیات سیات وہ عام طور پر خانقاہوں میں اور راہم خانوں میں موجود ہیں جا کر دیکھ لو بصیروں میں فاصل اگرچہ حضور کے دور تک بھی میں بتا چکا ہوں کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے لیکن اکثریت کا معاملہ یہی تھا کہ فطرت کے ساتھ انہوں نے تصادم کیا تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر جو تقاضے ہیں اللہ نے رکھے ہیں وہ پھر انسان کو پچھاڑ لیتے ہیں اور پھر آدمی گرتا ہے تو بہت بری طرح گرتا ہے اب آج میں ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس میں بھی وہ نقشہ آپ کے سامنے آئے گا جو ہم دیکھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی محفل کا ایک نقشہ سنگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور یہی پھر حضرت معاظم نے جبل رضی اللہ تعالی کی حدیث میں آ چکا یہ حدیث ہے عن اب نے ساریہ تھا رسی اللہ تعالی ارباز سے یہ روایت بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی امامت فرمائی سم اکبل عالینہ بے وجہ ہی پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی پھر آپ نے ایک ایسا ایسا واض فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا بلیغ تھا پہنچ جانا تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرائے کر منہ الرون اس کی تاثیر اس درجے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے بہ گئی بہ پڑی ہماری آنکھیں وہ وجلت منہ القلوم اور ہمارے دل جو ہیں دہل گئے گئے فقال الجرم تو عرض کیا ایک شخص نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا <مُوضِّعِم> یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ واس ودا کرنے والے کا واس ہے یعنی کہ گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری واس ہے جو آپ نے سال فرمایا جس درجے کا بلیب اور مؤثر واس آپ میں اور دلوں میں کھب جانے والا جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو ہے دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے تو کندہ معذت مد علم ودا کرنے والا مغ جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے فو سے نات تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تعاقید کر رہے ہیں اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آگیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے فقال حضور نے فرمایا کمب تخو سب سے پہلے تو میں بسیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تخوا اختیار کر دیں کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے بچنا اور یہ تخوا ایک دنیا کا ایک آخرت کا دنیا میں معصیت سے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا یہ بچنا ہے بچ بچ کر چلنا جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو اور وہاں کوئی پگ بھی نہیں کوئی راستہ بنا ہوا نہیں اونچی اونچی گھاس ہے اور درخت ہے اور اگر وہ امیزون کا کاس ہو کونگوں کا کاش ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہوتے ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکن نہ ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ جائے یا اور کسی موضی جانور کا کوئی بھٹ ہو کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ جائے تو یہ بچ بچ کر چلنا کہ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار میں شیشہ گھری کا ہر سانس کا لحاظ رکھو تو سب سے پہلے تو اسی کمب اللہ نمبر تو ایک نظم جماعت جو ہے تمہاری اجتماعیت صاحب بات میرے بات خلافت ہوگی ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو میں اللہ کا رسول بھی ہوں لیکن اب میرے بات رسول تو نہیں ہو رہا نبی تو نہیں ہوگا خلیفہ ہوگا لیکن اس کے لیے بھی سب طاعت اس کا حکم سننا اور ماننا تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعتی زندگی میں نہ ہو اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ یونائیٹیڈ یو اسٹیٹ ڈیوائڈیڈ یو فال جب ڈیویژن ہو جائے اختلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے سوال آ جائے گا اور یہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ شیان عثمان شیان علی اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا ایک لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا فرمایا سم میں خواہ تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو یہ نہ سمجھنا کہ تم برتن ہو اعلیٰ ہو وہ ادنا ہے وہ گھٹیا ہے نہیں حبشی غلام بھی ہو تو فہرستی اختلافن کا سیرا اس لیے کہ تم سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اختلاف تو حضرت ابو کے زمانے بھی ہوا بس بات ہو گئی اختلاف رائے ہو گیا پھر فیصلہ ہو گیا پھر سب عمل کر رہے ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں اختلاف نہ ہو گیا. لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے ڈھیری بات لازم بانی جائے یہ وہ چیز ہے ایجاب و کلائن ہی کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سن تو پھر جماعت کیسے چلے گی کی؟ جماعت میں تو ظاہر باتیں کہ کثر و انکسار کرنا پڑتا ہے اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے امیر کی رائے کو ماننا پڑتا ہے تو فرمایا فند ہو فسیرہ اختلاف اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق ٹکڑا ہے فالح کمب سنت الخلفا راشدین المحدین تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا یہ تاکید ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا المحدین یہ جو خلاف راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے سمجھ سکوں دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو یہ کچھ لوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہوتی ہے کچھ چونکہ زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے زندہ جانور کو یہ کچھ ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں یہاں آگے کے دانت یہ کام نہیں کر سکتا ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا گوشت نہیں کھاتا تو کچھ لوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو چھوٹی رہ گئی ہے نشان تو ہے تو فرمایا ابدو علیحا بن نواز اپنی کچھ دانتوں سے اسے پکڑ لو وہ اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کا پیروی نہ کرنی یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا اور مہدسہ مہدسہ یہ معنی الفاظ ہے اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدرت ہے اور ہر بدا گمراہی ہے میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا بدرت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے بدت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہما گیر تصور سامنے نہیں رہتا دین کے ہما گیر تصور میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا وہ تو اللہ کے لیے ہے نا تو اللہ تعالی تو بہت معافر معنے والا لیکن انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا یا تو آپ کے کچھ برے آباد اس کے کچھ برے آباد گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے اور یا آپ کی کچھ ریکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ حق آپ نے مارا وہ گیون ٹیک وہاں ہوگا کریڈٹ ڈسکریڈ جو ہے وہ ہوگا کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ کر رہے اب تیسری چیز اور ہے عبادات معاملات اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہت یہ حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے بزروت سلام و من الجہاد اسلام ایک درخت کے مانند ہم نے دیکھا وہاں حضور نے مثال دی اس کی جڑ ہے وہ ہوتا ہے شہادت ایک تنا ہے کاب منور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ٹھیک ہے, ہے بعض درختوں کی لکڑیاں بھی کام میں آ جاتی ہیں جلا کے بھی لیتے ہیں یا وہ اس سے فرنیچر بن جاتا ہے لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے پھول کے لیے پودا لگا درخت لگایا تو آم کے لیے وہ کہاں ہوتا ہے وہ تو جڑ میں تو نہیں لگتا وہ تنے پر نہیں لگتا وہ تو, اوپر. تو وہ جو چوٹی ہے وہ جہاد فی مل ہے اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج انہیں تصور ہی نہیں کی یہ بھی کوئی فرض ہے باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہتے پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں اپنا پروفیشن اپنا کاروبار اپنا دندہ سےرس نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ماحول اللہ کے دین کو کیسے اس کی دجیل بکھیری جا رہی ہے شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا دین میں کیسے تبدیلیاں کی جا رہی انہیں فکر تو ادھر سکڑ کر آ گئے اور کچھ لوگ ہیں جو معاملات کو بھی چھوڑو بیٹھے کاروبار میں تو سود کیا کرے لینا ہی ہے دینا ہی ہے بینک سے روپے لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھائیں کارخانہ تو لگانا ہی ہے تو بینک سے تو قرض لینا ہی ہے چھوٹے مکان میں کیسے رہوں بڑی حویلی تو بنانی ہے جو ہے بینک سے قرضہ لینا ہی ہے یا اسی طریقے سے اور کا معاملات کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہو رہی ہے جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ دھوکا ہے اب وہ دین سکڑا ایک حصہ اقامت الدین کی جد و جو خارج اس بحث معاملات اس کے اندر بھی کمی تو اب سارا جو گاڑھا پن ہے وہ عبادت میں آ گئے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک تشرا ہوتا ہے نا اس میں پانی بھرا ہوا ہے ایک انچ اونچا ہے دو انچ ہے اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ ایک فٹ اونچا ہو جائے تو جب آپ نے یہ بے سستا تنگ کر دیا نہ اقامت دین کی جد وجہت رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی تو سارا زور اب عبادات ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں کمائی حرام کی ہے کچھ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہر سال حج کو جاتا ہوں اور میرا مسلح مقرر ہے پہلی صف کے اندر وہاں شرطوں کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کے مسلے محفوظ رکھتے ہیں سمجھتے بڑی دیکھے کا کام کر حالانکہ دیکھیے میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قزا تھا صلح حدیبیہ کے بعد ہوا اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا سنگ آٹھ ہجڑی میں مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد تو آپ بادشاہ تھے اب کون روکنے والا تھا کوئی عمرہ نہیں ساری جدو جو دین کو خالم کرنے کے لیے ہو رہی ہے آپ کا سارا وقت اس میں لگا ہوا ہے. پھر حج نہیں کیا سن آٹھ میں رمضان میں بکا فتح ہو چکا ہے آپ حج کر سکتے تھے سن نو میں بھی نہیں کیا قافلہ جو ہے حجاد کا وہ بھیج دیا بھی مکین سے روانہ کر دیا حضرت ابو بکر کو امیر الحج پر خود دی گئی صرف ایک حج ہے وہ آخری حج جسے ہم حجت الوزاق اس سے سمجھنا چاہیے ریشو پروپورشن دین میں کیا ہے واٹ از واٹ کس چیز کی کیا قدر وقت ہوتی ہے کون سی چیز کتنے درجے میں مطلوب ہے یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات اور یہ عبادات خروس کے ساتھ ہو رہی ہوئی اور ان عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا اپ اوپر اور مبالغا ہوگا بڑھتے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہاں تک کے اس میں بدعات ایجاد ہو جائیں گی اب خاص طور پر شب برات مذہبی شب اخ بہت جو ہے عبادت کریں باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے آتش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو ہگاما ہوتا ہے جو جش یہ تو کچھ سر سے دین سے کوئی سرکار ہے ہی نہیں لیکن خاص طور پر اس رات کو مقرر کر رہی حالانکہ کوئی کمی احادیث موجود نہیں اسی طریقے سے میں کی کشم وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے کہ عبادات کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر مرتکش ہو گئی اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے عبادات میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر رسم ایک بات یہ روح ایک نماز کا ظاہر ہے فکری طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی صحیح وضو کیا پھر اس کے بعد آپ نے تقبیر تحریبات کہی ہاتھ اٹھائے باندھ لیے ثنا پڑھی فاتحہ پڑھی کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا پھر رکوع میں گئے تصویرات کی پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں گئے پھر بیٹھے پھر سج پھر اٹھے یہ جو رسم نماز ہے اس کی ظاہری شکل رسم کہتے ہیں ظاہری شکل کوئی. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین اب اگر اسی پر توجہ مرتقز ہو جائے گی تو روح دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نیم میں ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا من دیگرم تو دیگری یہ کیا کیا تو نے زور سے کہہ دیا یہ ہماری بستی میں آیا کیسے تہندہ جرت میں کرنا ٹانگ میں توڑ دیں گے یہ کیا رفایا جاری کر رہے چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں سب ہگم لکڑ حگم پتھر ہگم سود ہگم جھوٹے کاروبار سے آنے والی آمدنی ہضم یہ اختلافات ہزم نہیں ہوتے اس میں پھر رسومات کا اضافہ ہوا رسومات پر رسومات رسومات پر رسومات اب اسی کی ایک مثال ہے شادی بیاہ کے لیے رسمیں کتنی ہو گئی ہم نے تحریک شروع کی اللہ کا شکر ہے کچھ چرچا ہے بھائی نکاح مسجد میں کرو لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت کام اس کا ثبوت نہیں ہے دعوت کام ایک ہے اور وہ دعوت ملیما ہے لڑکے کی طرف سے اس کا گھر آباد ہوا ہے. وہ اپنی خوشی منائے سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں یہ ثابت ہے اس کی تاکید ہے بابل ولیمہ حدیث کی کتابوں کے طرف پورا باغ باقی اور کوئی نہیں اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرا بند رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بند کر اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے جو جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں مہندی کی دعوت ہو رہی ہے مہندی کی رسم ہو رہی ہے ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں وہ دعوت ہو رہی ہے جشن رہا ہے پر ہوتا کہاں ہے یہ جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے جن کے پاس امبار اس کے ہیں وہ اپنی دولت کے مزہ کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کا نام تبزیل ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں قانوف وانش یہ جو پیسے لوٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے پاس تو دولت کے بار تھے آپ نے کیا کہ غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی وہ کیا کرے میری بیٹی کیا کہے گی میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکا وہ کھاتے پورے کرتے جس طرح بھی ہو کچھ بھی کہیں حرام سے کمائیں کہیں چوری کریں کہیں ڈھاکہ ڈالیں کہیں رشوتیں لیں جس کے ہاتھ چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے مہر لڑکا دے گا محفلیں نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے ٹافیاں لائے کوئی آئے منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا ولیمہ لڑکا کرے گا لڑکی والوں کا تو خرچ ہی نہیں نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام ہے لیکن ہمارے یہاں ہم سارا معاملہ الٹا ہے تو یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی جہاں کوئی بدت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی حدیث سنانے سے رہ گئی تھی قومم بترا تنگ اللہ رفیہ مسلاحا من سنت رباح احمد رحم اللہ کوئی قوم بھی کوئی بدت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جاتی ہے ایک اور حدیث میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے کھل کر واضح ہو جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آہیا سنتی من آہیا سنتم من سنتی قد امی تت بادی فائن لہو اجر وجور من ام لبا من غیر ان ينقص من اجور ہوم جو شخص میری کسی سنت کو زندہ کرے گا جو میرے بعد مر چکی ہو اب دیکھیے یہ سنت ہم نے زندہ کی ہے شادی نکاح پچ کون کرتا تھا اسے تو حد تک سمجھتے سنتن من سنتی ہم نے سنتے بیٹھ ایجاد کی ہے اس کو زندہ کیا ہے جماعتی زندگی کہیں رہ گیا تھا بیعت کے بنیاد پر مغرب سایہ و نظام ممبر شپ اور صدر کو منتخب کرو دو سال کے بعد چار سال کے بعد پھر انتخاب ہو ایک کمیٹی ہو مینجنگ کمیٹی ہے وہ صدر کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے یا صدر جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا رہے اور کھینچتا اسلام میں تو نہیں ہے بیٹھ تھی جی. قرآن میں بیٹھے سنت میں بیٹھے تھے میں بیٹھے اور کم سے کم تیرہ سو برس کی تاریخ میں بیٹھ ہی ہے صرف اور کوئی کو بھی آپ کو نشان کسی اور طریقے تنظیم کا ملتا ہی خلافت ہی تو بیٹھ پر ملوکیت بھی بیٹھ پر یہ خلفا جو کہلاتے تھے بنو میا کے اور بنو عباس کے بیٹھ لیتے تھے پھر جب جو ویسٹرن کالونیلزم آ ان کے خلاف جو تحریکیں ابری وہ بیٹھ پر میزی سڈانی بیٹھ کے بنیاد پر امام شامل روسیوں کے خلاف بیٹھ کے بنیاد پر اسی طریقے سے عبد القادر جزائری بیٹھ کے بنیاد پر السنوسی بیٹھ کے بنیاد پر لیبیا پر. ہمارے ہاں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے بنیاد پر پھر ہمارے ہاں ایک علیحدہ معاملہ بن گیا حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر اچھی بات تھی لوگوں کو کچھ اللہ کا جو ہے کلمہ سکھا دینا بات بتا دینا کنیکی کن کی ترقیم کر دینا جسے آپ کہتے ہیں بیٹھے ارشاد تیری موریلی وہ بھی بیٹھ پر تو جو کام بھی اس بیٹھ کو بھی اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا ہم پر فضل ہے فضل اللہ علینا ہم نے اسے زندہ کیا تو من آحیات سنتم من سنتی قد امید تت جس نے زندہ کیا میری سنت میں سے کسی سنت کو جو کہ میرے بعد مر چکی ہے دَبُو عَجْرُ مِسْلَ عُجُورِ مَنْ عَمِلَ تو اس سنت پر اب جو, جو لوگ بھی عمل کریں گے جتنا اجر انہیں ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا جس نے اسے زندہ کیا اس کے حساب میں کریڈٹ ہوتا رہے گا بغیر اجور ہن شاید اس پر عمل کرنے والوں کی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی وہ اجر انہیں ملے گا لیکن یہ کہ اتنا ہی اجر اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جس نے کہ میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا اب اس کے برعکس وہ منی تداب بی اور جس شخص نے کوئی گمراہی والی بدت یاد کی لا یارزا اللہ ہوں جس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کو تو ہم پڑھ چکے ہیں حدیثیں کتنی سامنے آ چکی ہیں ہی ملن اس میں تو اس پر گناہ کا بار بڑھتا رہے گا مسلح آسارے بن بہا جو بھی اس بدت پر عمل کریں گے ان کے جو گناہوں کی پاگاش ہوگی اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتے رہے ڈیبٹ ہوتا رہے گا بغیر سزا موزار اہم شاید بغیر اس کے کہ ان کے اپنے بوجھ میں سے کوئی کمی ہو وہ تو جب عمل کر رہے ہیں بدت پر تو ان کے وہ تو جو گناہ ملنا ہے ملنا ہے یا جو سزا ملنی ہے اتنا ہی معاملہ جس شخص نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے حساب میں درج ہو جائے گا یہ ترمت کے کی روایت ایک اور حدیث سنیے یہ امام بےحد لائے ہیں شعب الایمان ان کی ایک کتاب ہے حادیث کا مجموعہ ہے من وکارا صاحبہ بدراتم فقط عنا حد الاسلام حضور فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بدرعتی کی توقیر کی اس کی عزت کی اور ایک اور جگہ تو آتا ہے مشا مفا پہلے یہ حدیث مکمل ہو جائے مگر وکرا صاحب آ کے فقط اعلی اعلیٰ حتم اسلام تو اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی ہے ایک مجرم ہوتا ہے ایک مجرم کے اندر ابیٹمنٹ کرنے والا اس میں شامل ہونے والا اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا فاسق غزے جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالی غزبناک ہوتے ہیں اور اس درجے کہ اللہ کا عرش کہاں پٹھتا ہے بحت اللہ یہ ہے بدعات کا مدسات کا رسومات کا نئی نئی ایجادات کا یہ مقام ہے ہمارے دن میں اس کے کی برعکس کیا ہے ایک اصول طے کر لینا چاہیے جو چیز ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے کو پر دعوت ولیمہ ثابت ہے سراخوں کو دعوت دیجیے لوگ جو کوئی ثابت ہی نہیں اس کا مطلب ہے یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز ہے کوئی جہیز ثابت نہیں یہ ہندوانا پس منظور ہے اس وجہ کیا ہے ہندوؤں میں لڑکی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے وہ جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ دان جہیز دے کر رخصت کر دیتے جاؤ بھائی اب تمہارا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں تو لڑکی وارث ہے لیکن ظاہر بات ہے جہیز دے کر اور اس کے بعد لوگ عام طور پر فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ لڑکیوں کا اس طرح وہ تو جی شادی کے اندر اتنا خرچ ہوا وہ تو دے دیا گیا جہاں بدت آئی سنت غائب ہو گئی اور یہ سنت کیا آئی تو فرض جو احکام آئے ہیں وراثت کے سورج نشا میں نما کلبن ہو اور کسور چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو سیت کرنا فریض و تنگ اللہ اللہ کی طرف سے فرض اور وہ ہمارے تصورات سے نکلی ہوئی اس زمن میں آخری حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو مثبت پہلو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا توفیقہ فرمایا کلوتی یا خلون الجنا اللہ جو بڑا پیارا انداز ہے اصل میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی مختلف انداز ہو سکتے میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود انکار کر دے اب صاحبہ تیلا محمد ابا حضور کون کا مدبخت جو خود انکار کرے جنت میں راخنے سے جن امن آسانی جس نے میری اطاج کی میرا حکم مانا میری پیروی کی میرا اتباع کیا جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے انکار کیا ہے ان احادیث کی روشنی میں بدعت اور ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا کا فارمولا تلاش کے کیجیے کہ سنت سے ثابت ہے اچھا سنت سے ایک چیز ثابت ہوئی ہے لیکن کس ریشن پروپورشن کے ساتھ ثابت ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ٹیومر کہلاتا ہے اور کینسر وہ باڈی ہی کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے جو آؤٹ آف پروپورشن بڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ آؤٹ آف پروپورشن جو بڑھنا شروع ہو جائے گا وہ یا تو باہر ایک جو ہے وہ گولے کی شکل میں آ جائے گا یا لٹکتا ہوا ہوگا جو بھی ہو اور یا اندر وہ اندر کے ٹشوز کو کھاتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا یہی معاملہ ہے دین کا کوئی معاملہ بھی آؤٹ آف پروپورشن آپ لے گئے تو یہ دین کا کینسر ہو جائے گا ہر چیز کو دیکھو اعتداد اور, اور کتنا سنت کی پیروی صرف اس کا نام نہیں ہے کتنی ثابت ہے حضور کا عمر اس پر کتنا تھا اور باقی حضور کا پورا جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک کوئی اقامت دین کی جد تو جو ذہنوں سے خارج ہو. معاملات بہانوں بہانوں سے کیا کریں اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں جی وکالت تو جھوٹ بولے بغیر چلتی نہیں وکالت اور کوئی مقدمہ ان کا کہنا یہ ہے قانون ایسا ہے کوئی صحیح سے صحیح مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں جھوٹ شامل نہ کیا جائے تو بھائی دفاع کرو اس پروفیشن کو کوئی اور کام کر لو کوئی چھاپڑی لگا لو اگر حلال کرو لیکن بہانوں سے سرکاری ملازم کیا کریں گے جو تنخواہ پہ اتنی تو گزارا ہی نہیں مجھے تو ایک دفعہ بڑی بڑا حیرت ناک تجربہ ہوا تھا واپڈا ہاؤس میں جو ایک آڈیٹوریم ہے وہاں سیرت کا جلسہ تھا مجھے میری تقریر تھی تو وہاں سے گاڑی آئی تھی ایک مجھے لینے کے لیے جا رہا تھا بس ڈرائیور تھا اور میں تھا ڈرائیور میں نے دیکھا بہت چست اور بہت معلوم ہوتا تھا کہ سمجھدار ذہین بھی ہے اور چست چالاک بھی میں پوچھ بیٹھا کہ کیا پیٹرول بیچتے تو نہیں بیچتے ہیں دھڑلے سے بیچتے ہیں بتا کر بیچتے میں ہم سے یہ کہتا ہوں کہ جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو اس میں مجھے دو کمروں کا مکان لاہور میں کرائے پر دے دو میں چھوڑ دوں یہ معاملہ ہمارے ہاں جو ہے اس میں کل نظام کا بھی حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس نظام کو بدلنے کا نام ہے قامت نہ وہ کرنا اور پھر اس نظام کے اندر بےمانیاں کرنا سود خوری کرنا سود سے قرضہ لے کر جو ہے بلڈنگیں بنانا مارکیٹیں بنانا اور پلازے بنانا اب تو پلازوں کا دور ہے تو یہ ساری چیزیں اصل میں دین کے تصور میں محدودیت پیدا ہو جائے اور رسمیت پیدا ہو جائے کہ صرف ظاہری شکل پیش نظر رہ جائے روح جو ہے اوپر توجہ نہ ہو تو پھر بدعات اور مودسات جو ہیں پھر ان کا جو ہے گھنا جنگل کو گاتا ہے اقول واضح اللہ مسلمات